بس اللہ و رحمۃ الحمد اللہ محمد وحمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سفین البادشاہ صاحب واطع بادشاہ باقی تمام مسلم خلاً برادران صاحب سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوی شریف میں سے درس نمبر تین سو ستاسٹھ ستا ست اب لیکن دس ہیں شروع سے ابھی تک کے دراز کے درست کی, کی, کی تعداد تین سو ستانسٹھ ہے اور دو فتھی خان درس نمبر دس سے شروع سے لے کر ابھی تک ہاں جی اور کل کے درس میں اور سے پہلے والی درس میں عالم کو چونکہ استاف صلی اللہ علیہ کے توضیف چل رہا ہے تو اسی سلسلے میں جو ہے ابھی آپ لوگوں کو العظیم استاف عظیم اسلامات اس میں توبہ اور استغفار کے فوائد ایک درس عاموں کو تو استغفار واجف ہونے کے بارے میں آیت پانچ آیت ذکر کیا اور ایک در توبہ کرنے واجف ہونے پہ تین آیتوں ذکر کیا پھر استغفار توبہ و استغفار کے فائدے کے حوالے سے دس آیتوں کا آب لوگ کو منداخی نے مختصر جو ہے ان کا ترجمہ عاملوں کو پیش کیا تھا تو ان آیتوں کو ہم مد نظر رکھیں تو پہلے آیت میں فرمایا کہ بندہ اگر استغفار کرتے رہیں جب تک بندہ استغفار کر رہا ہو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل نہیں کرتا دوسرے آدمی فرمایا استغفار کے برکز یعقوب کے بیٹوں کے گناہ معاف ہوئے گناہ معاف ہونے کی امید ہوئی جب کہ انہوں نے دو نبیوں حضرت یعقوب اور یوسف کو کتنا ستایا اور کتنے تکلیفیں پہنچایا تھا انہوں نے کتنے بڑے بڑے گناہ کا قبرہ کیے تھے اس کے باوجود اللہ اس دعایت سے بخش کمید لوگوں کو بندہ نے توجہ دیا تھا اسی طرح نمبر تین میں عید نمبر تین میں جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کے قوم پر نازل ہونے والے عذاب بھی آپ کی قوم کی توبہ و استغفار اور ایمان کی برکت سے ٹل گیا لیکن عید نمبر چار میں جو توبہ و استغفار کرنے والا جنت میں جائیں گے یہ فائدہ ذکر فرمایا بعد نمبر پانچ میں جو ہے اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے گناہوں کو نیکی میں بدل دے گا نہ صرف دے گا ہاں جی توبہ کریں اور ایمان عمل صالح کے راستے پر چلیں تو اللہ ان کے گناہوں کو نیکی میں بدل کر گا بعد نمبر چھ میں اللہ نے فرمایا توبہ گزار فلاح اور کامیابی حاصل کرنے والوں میں سے ایک ہے یعنی وہ دنیا اور دونوں میں حقیقی معنی میں کامیاب وہی لوگ ہیں ہر جگہ دنیا میں ان کی کامیابی لوگوں کے لیے معصوص نہیں ہوتے لینک قیامت میں جب وہ جنت کے اعلیٰ مقامات میں ہوں گے اور گناہ فاسق و فاجر مجرم کافر مشرق لوگ جہنم میں ہوں گے تو وہاں جو ان کے تو ان کی کامیابی کا قدر ہوگا آج نمبر سات جو ہے توبہ کرنے والوں کے حام میں نے عرش اللہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں ہاں جی وہ اللہ کے جو لوگ تعبہ کرتے ہیں اللہ کے راستے اور اللہ کے راستے پر چڑھتے ہیں گناہوں کے راستے کو چھوڑ کر اور اللہ سے استفار کرتا رہتا ہے تو ارش کو اٹھائے ہوئے فیشے ان کے ہاتھ میں دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ان بندوں کو باتیں اور نمبر آٹھ میں توبہ گزار بندہ اللہ کا محبوب اور پسندیدہ بندہ اللہ ان سے محبت کرتے ہیں جب اللہ ان سے محبت کرتے ہیں تو وہ اللہ کا محبوب بنتا ہے اور یہ بہت بڑا مقام ہے ہاں جی توبے کے درسے انسان اللہ کے محبوب بندوں میں سے ہو جاتا ہے محبوبین میں سے ہو جاتا ہے اللہ ان کو محبوب ہونے کا صنعت دیتا ہے ان اللّہ یہ بتن فرمایا عید نمبر نو میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے توبہ گزاروں کے لیے دنیا و آخرت دونوں میں بلائی ہی بلائی ہے ان کے لیے خیر ہی خیر ہے کتنا بڑا فائدہ حیدان کرم دنیا میں بھی خیر نہیں خیر ہے آخرت میں بھی خیر نہیں خیر ہے اور دسواں فائدہ جو توبہ گناہوں کی بخش کا ذریعہ ہے نیز باران رحمت کے نزول اور مال مال اور مال اولاد میں اضافہ اور دخول جنت کا وسیلہ یہ دس آیتوں کا لوگوں کو یعنی یہ جو نقاب نہیت سے ماخوذ مطلب ہے اس کے میں آیتوں کی توشری لوگوں کو دے دیا تھا تو انہی دس آیتوں کے خلاصہ پھر لوگوں کو بتا رہا ہوں اللہ تبار تعالیٰ, تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی سچائی کے ساتھ جو ہے استفار کرنے اور باشد طلب کرنے میں کیا کیا فوائد ہیں انہیں مشکرہ آیات قرآن پر غور کرنا کافی عذین گرم کہ اللہ پاک ہے یہ میری شان کے منافی ہے کہ بندہ مجھ سے اپنے گناہوں کی بشت طلب کرتے رہیں اور میں انہیں عذاب عذاب جو ہے عذاب میں, میں انہیں عذاب دے دوں ہاں جی اللہ حمت ہے یہ میری شان کے منافی ہے بندہ مجھ سے استغار کرتے رہیں معافی طلب کرتے رہیں دس بستہ اللہ سے التماس کرتے رہیں اور میں انہیں عذاب دے دوں اور یہ ناممکن ہے کہ اللہ اپنی شان کے منافی کوئی کام انجام دے ہاں جی بس یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ اپنے ان بندوں کو جو اپنی گناہوں کی اللہ کے حضور میں بخش مانتے رہتے ہیں انہیں اپنے عذاب میں گرفتار نہیں کرے گا کیونکہ علامہ خود اور ماہ شان کے منافی ہے باشج مانتے رہتے ہیں انہیں اپنے عذاب میں گرفتار نہیں کرے گا اور اس سے ہی کے مدلات حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹوں کی گناہان قبراں یعنی ایک پیغمبر حضرت یوسف کے قتل کے پلانی اس میں جو گناہان قبراہ کہ وہ بائل لوگ مبتلا ہو گیا وہ یہ ہیں اقدس ہاں جی حضرت یوسف کے قتل کے پلانی پھر اسے کنواں میں پھینے کے قبی پھیل اور انہیں غلام بنا کر بیچنے کی گناہ قبراں اور اپنی بابر یعقوب کو کو یوسف کی فرا میں دل دکھانے کا گناہ قبرہ سب معاف ہونے کو امید ہو رہے ہے کیونکہ حضرت یعقوب کے بیٹوں نے کہا اے ہمارے پتا روشگوار آپ اللہ کے وجود ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا فرما تو باپ یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا دفع ہو جاؤ تمہارے جو ہے یہ سارے گناہ نے کبھی معاف نہیں ہوگا اس طرح آپ نے نہیں فرمایا ہاں جی بلکہ جو ہے امید دلاتے ہوئے فرمایا شوف آستہ فر میں جلد تمہارا میں استفار کروں گا میں جن اللہ تعالیٰ سے تمہارے گناہوں کی معافی مانگوں گا میں ان قریب میرے رب کے حضور تمہارے باشش طلب کروں گا ہاں جی تو اس سے واضح ہو رہا ہے کہ ان کی بخشش کو امید ہو رہا ہے اور خود یوسف نے بھی ان کو یقیناً معاف کر دیا اللہ تشریح والیوم کہہ کر معاف کر دیا پھر ان سب کو بلایا ان کو مشن میں دریا نیل کے ساحل پہ جو ہے ان کو جگہ دے دی دیا بہت بڑی راغبہ زمین دے کے وہاں آباد کرائی یہ سب جو ہے باش دینے کی واضح ثبوت ہے اس کے علاوہ توبہ و استغفار کی بدل حت یونس علیہ السلام کی قوم سے عذاب اللہ ٹال دیا اور ان کی توبہ قبول فرمایا دیگر آیات میں توبہ استفار کرنے والے لوگوں کے لیے جنت کی بشارت دی اور کہیں فرمایا اللہ نہ صرف ان کے استفار کے بدلات گناہوں کو بہت دے گا بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے انہیں کل قیامت میں کامیابی کی بشارت بھی دے دیا اور فرمائے توبہ استفار کرنے والوں کے لیے حامل ناشل مغفرت کی دعا فرماتے رہتے ہیں اور توبہ و استفار کرنے والوں کو اللہ نے اپنے محبوب بندوں میں سے قرار دیا تو استفار کرنے والوں کے لیے بعض آیات میں رزق اولاد بارش دیگر خیرات میں برکت دینے کا وعدہ بھی فرمایا تو مشکورہ تمام فوائد و دیگر بے شمار فوائد کی وجہ سے ہمارے بزگان دین نے ہمیں پنجگانہ فرش نمازوں کے وقت جو ہے توبہ و استفار کرتے رہنے کا حکم دیا تاکہ ہم توبہ و استغفار کہ ان تمام فوائد و ثماعت سے بھیجیاب ہوتے رہیں اور اللہ کے حضور استفار کا میں کسی قسم کی کوتاہی ہم لوگ نہ کریں ہاں جی تو الفر اللہ عظیم الفر اللہ العظیم عظیم الصف اللہ, اللہ ہمارے پنچ گنا وقت کے میں بھی اسحفر اللّہ عظیم ہے اور ساتھ ہی دعائے صبیہ میں بھی جو ہے عوراتِ میں بھی استفار ہے ہاں جی تو اسی ذیل میں جو ہے آگے جو ہے استفار یہ جو دس آئے ہم نے آپ کو اور کوئی خلاصہ بھی آپ کو بتا دیا قرآن پاک کے دس ساحت میں کو استغفار اور توبہ استغفار کے فوائد کے ذیل میں ذکر کیا ابھی جو ہیں اسی چونکہ اس میں چھوڑا گنجائش سے تو آگے بھی بڑھاتے ہیں تو استغفار کی اہمیت اور روایات میں ہاں جی احادیث شریفہ کی روشنی میں جو کہ پیغمبر صلی اللّہ علسم وئمہ الود اس قرآن کی حقیقی مفسر ہیں مبین ہیں تو توبہ استغفار جس طرح قرآن پاک میں آیا تو اللہ کے پیارے نبی کے زبان مبارک سے بھی ہم سن سنیں کہ آپ استغفار کی کتنی کیا کیا اہمیت بیان فرماتے ہیں آپ کی زبان مبارک سے احادیث مبارکہ میں ہاں جی کتنی تو کے موضوع پر جو ہے حادیث موجود تھے وہ بڑے تفصیل سے ہم بات نہیں کر سکتے کیونکہ مختصر ہماری توجہات ہیں لیکن چونکہ ہمارا اصل مقصد ان دعاؤں کی حقیقت کو جاننا عظاہ گراہ میں ان کو درک کرنے یہ دعائیں ہماری تربیت کے لیے یہ صرف پڑھ کے فارغ ہونے کے لیے نہیں ہیں ہاں ان دعاؤں کو پڑھ کے سنجیدگی سے پڑھیں استقفا سے پڑھیں ان دعاؤں کے نا معنی مفہوم کو اپنی دنیاوی اور کامیابی کا راز اسی میں مزمر سمجھیں اور ان دعاؤں کو سچے دل سے پڑھیں اللہ کو قریب دیکھ کر پڑھیں قریب سمجھ کر پڑھیں اس عگدے کے ساتھ پڑھیں میرا اللہ میرے ہاتھ بار سنتا ہے میرا اللہ میرے ہر حالت کو دیکھتا ہے ہاں میں کس حال میں یہ دعائیں پڑھ رہا ہوں میں دکھی آنکھوں سے یہ دعائیں پڑھ رہا ہوں دکھی دل کے ساتھ یہ دعائیں پڑھ رہا ہوں آفغقان کے یاد یہ دعائیں پڑھ رہا ہوں آجزی کے ساتھ یہ دعائیں پڑھ رہا ہوں یا ایسے رسمن پڑھ رہا ہوں اللہ کو ہمارے ہر حالت سے آگاہ جان کر خصوصا اور لیکو جو گناہ ہوں گناہ ہے جو ہمیں دنیا اور حد میں ذلیل و خوار کر دیتے ہیں دنیا میں بھی ہمیں عدالتوں میں ہمیں سزا مل سکتی ہے اور لوگوں کے سامنے ہمیں کچھ گناہیں ایسی ہیں ہم سارے کے مرد اور عورت حسن بے حیائی کے کام چوری ڈاکہ کے کام ہاں یہ سب چیزیں انسان کو دنیا میں بھی کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا لہٰذا انسان اگر اللہ نے ہماری گناہوں پہ پر پردہ ڈالا ہوا ہے اور ہمیں ہمارے گناہوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر و اشکار ہونے نہیں دیا ہے تو یہ اللہ مہربان اس کے لطف کرم ہے اسی سے فائدہ اٹھے ہوئے ہم اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور استغار کریں بخش مانگیں اور اللہ سے جو ہے توباہ کریں باش آف و درگزر کے ہمیشہ درخواست کرتے رہیں تو وہ اللہ گناہوں کو بچ دے گا اور ہماری دنیا میں بھی شعادت مند ہوں گے اور آخرت میں بھی ہم شعادت من ہوں گے ہاں جی تو اس میں جو ہے استغفار کی اہمیت روایات کے عنوان سے حادیث سے بھی ہم تھوڑا سا گفتگو کریں گے استغفار توبہ و استغفار کی کتنی اہمیت ہے تو اس سلسلے میں پہلی حدیث جو ہے آپ لوگوں کو بیان کر رہا ہوں اس میں جو اس کا اس سے جو ماخوذ مطلب یہ ہے کہ جب تک بندہ استغفار کرتا رہے گا اللہ اس کے گناہ جو ہیں رہے گا بچتا جائے گا آپ ہاں جی بندہ جب تک استغفار کرتا رہے گا اللہ بچتا رہے گا شیطان چونکہ ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیں اللہ کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بندے کو جب بھی تو کوشش کریں شیطان کو پہچانے اس کی باتوں کو پہچانے اور اس کے علقات کو پہچانے وہ غلط کاموں کو خوبصورت کر کے دکھاتے ہیں قرآن نے کہا زخرف القول حلقول رہ کہا ہاں جی وہ جو ہے دھوکہ دینے کے لیے خوبصورت باتوں کے ذریعے سے گناہوں کو مزعین کر کے وزین العم عالم قرآن نے کہا انسان کے برے عمل کو اسے خوبصورت کر کے دکھاتے ہیں اچھا کر کے دھیان کی نظر میں اور پھر انسان اس کا مرتکب ہو جاتا ہے لہذا جو ہے شیطان کو پہچان کا گناہ ہی نہ کریں اللہ کی عظمت کا ادراک کرتے ہیں بھائی میں اللہ کے سامنے ہوں ہمیں اللہ کے حضور میں چونکہ اس بات کو اللہ نے قرآن میں بہت زیادہ تکرار فرمایا تاکہ ہم اس بات پر یقین ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میرا اللہ میری تمام حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہے ہمیں میرے دل کے اندر کی کیفیتوں کو بھی دیکھ رہا ہے میرے دماغ کی حرکتوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور ساتھ ہی میرے ہر بات سن بھی رہا ہے خواہ میں آہستہ بولوں وہ بھی سن رہا میں زور سے بولوں وہ بھی سن رہا ہے میں مجمع میں بولوں وہ بھی سن رہا جس زمان میں بولوں دل میں دل ہے دل میں بولوں اللہ سن رہا تو ان حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے حضور میں انسان اللہ سے شرم کریں اور کوئی غلط کام کے ارتقاب نہ کریں لیکن پھر بھی انسان نے شیطان پیچھے پڑا ہوا نفسہ نفس مرا ہمارے پر مسلط ہے لہذا اگر کوئی غلط ہو جائیں تو فوراً اللہ سے استغفار کرے فوراً اللہ سے معافی مانگیں اور توبہ کریں اس حدیث میں اللہ پیار فرماتے ہیں اگر آپ استغفار کرتے رہیں گے ہر گناہ کے ساتھ جب بھی نادانی میں جہالت میں شیطان کے ورغلائی میں آ کر نشہ مارا کے دوکے میں آ کر شیطان کے دھوکے کوئی خطا سزاد ہو جائیں فوراً استغفار کریں توبہ کریں اللہ کی طرف پلٹ آئیں تو اللہ آپ کے گناہوں کو بچتے رہیں گے تو حدیث میں سے ایک حدیث کا آج کے دس میں تجمہ گا اس کا اس حدیث سے جو نقطہ سبق ملتا ہے وہ یہ ہیں درس ملتا ہے وہ یہ کہ جب تک بندہ استغفار کرتا رہے گا اللہ اس کے گناہ جو بشتر جائے گا اللہ حدیث کے متن ہے کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلِ رسول نے شیطان ان الشیطان قال کا یا ربی لا ابرہ اغوی عباد کا ماتامت ارواہم فیا شال فقال رب و عزتی و جلالی لاضال و آخر یہ حدیث کا اس کے متن ہیں ہاں جی تو اس کا ترجمہ یہ ہے پال رسول الفال رسول نے فرمایا ان شیطان کالہ بے شاخ شیطان نے کہا انَََ شیطان کالہ بے نے کہا اللہ سے محاطب کر کے کہا اللہ کے حضول میں کہا کہ اللہ سے مہتب کہا وہ عزت کا یارب بھی یہ میرے رب تر کی قسم تیری جاہ و جلال کی قسم لا ابرحوی میں مسلسل گمراہ کرتا رہوں گا میں گمراہ لا او بھی میں گمراہ کرتا رہوں گا اے واد تیرے بندوں کو ما دامت ارواہم جب تک باقی ان کے روح یا شادم ان کے جسم میں جب تک روح ان کے جسم میں باقی میں مسلسل ان کو گمراہ کرتا رہوں گا تو اللہ تعالی نے فرمایا فقال رب و رب ذل جلال رحمٰن الرحیم ارحم الرحمین اللہ نے فرمایا جواب میں و و جلالی اے شیطان اگر تم ایک طرف سے میرے بندوں کو گمراہ کرنے کا قسم کھاتے ہو تو میں اللہ بھی قسم کھاتا ہوں کتنی خوبصورت بات ہے ذہنی کتنی دل کو سکون بہنے والی بات ہے کتنی ہمیں امید دینے والی بات ہے رب فرماتا ہے فقال رب رب نے شیطان کو جواب دیتے ہوئے نامید کرتے فرمایا وہ عزت و جلال مل عزت و جلال کی قسم لاضی الآخر الحم اگر تم کے تو میں مسلسل ان کو گمراہ کرتا رہوں گا تو اللہ فرماتا ہے میں بھی قسم کھاتا ہوں میرے عزت جلال کی قسم لا ازال العقفر الحم میں مسلسل میرے بندوں کو بشتا رہوں گا میں مسلسل ان کو بشتا رہوں گا مستق فارونی البتہ جب تک وہ مجھ سے استقبال مانگتے رہیں جب تو وہ مجھ سے اپنے کوتاہیوں کے اپنے گناہوں کی بخش طلب کرتا رہیں میں ان کو معاف کرتا رہوں گا معاف کرتا رہوں گا معاف کرتا رہوں گا, کرتا رہوں گا، ہاں اس نے جو ایک بزرگ نے کہا سوال پیدا ہوتا نہیں انسان ایک دفعہ گناہ کیا دوسری دفعہ گناہ تیسری توبہ میں بار بار کیا تو کیا اللہ تعالیٰ ہر دفعہ توبہ قبول کرے گا تو ایک صوفی بزرگ کا کلام ہے وہ oh, چونکہ اللہ کے مزاج کو بہتر جانتے ہیں وہی انہیں حدیثوں سے مصطفیٰ تھے انہی حدیثوں سے انہوں نے سمجھا ہے تو اللہ کی طرف سے یہ منجات وہ پڑتا ہے کہ گویا کہ اللہ کہہ رہے ہیں ان درگاہ ماں درگاہ نعمِدینیس اے بند ممن ہماری یہ درگاہ نعمیدی کا درگاہ نہیں ہے. اب اللہ نِواشے گا ایسا درگاہ نہیں ہے ان درگاہ ماں درگاہ نام دنس یہ ہماری درگاہ نومودی کا درگاہ نہیں ہے ست بار اگر توبہ شکستی بازا اگر تم نے سو دفعہ بھی توحبہ توڑا ہے پھر بھی واپس آ جاؤ بعض آ بعض آ بعض واپس آؤ واپس آؤ واپس آؤ پھر بھی واپس آؤ پھر بھی واپس آؤ پھر بھی واپس آؤ ست بار اگر توبہ شکستی بازا سو دفعہ بھی اگر توبہ, توبہ توڑا ہے پھر بھی واپس آ جاتا ذن گرامی یہیں سے ہم سمجھیں اللہ کتنا مہربان ہیں کتنا ارحم الراہمین بادشاہ ہے اور ہم جو استغفار پڑھتے ہیں اس کو کتنے حضور قلب سے پڑھنی چاہیے ایک ایک استغفار کے ساتھ اپنے گناہوں کو ذہن میں رکھ کر اللہ سے شرمندگی کا احساس کرتے ہوئے اپنے گناہوں کا دل و زبان سے اقرار کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگتے ہوئے اگر آپ استغفار کریں اگر ہو سکتا آنکھوں سے چند قدرے آنسوؤں کے ساتھ بنسوں کے قدرات کے ساتھ آپ اشتفا کریں تو اللہ کیوں نہیں بخشے گا اس کو وعدہ ہے بخشنے کا اس کا وعدہ ہے نکاح بندہ مجھ سے معافی مانگو میں بخش دوں گا وہ سچا وعدہ فرنے والا اللہ ہے اس کا ہر وعدہ سچا یہ وعدہ بھی سچا ہے لہذا زین گرام ان دعاؤں کو پوری توجہ سے حضور قلب سے پڑھتے رہنے کی کوشش کریں اللہ ہم سب کو ان دعاؤں کو پورے عزیزی کے ساتھ پڑھتے رہنے کی توفیع